اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپن پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپن طرف کی روپیہ وین کی اور اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تست کی اور فرمام برداروں میں ہوئی